السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولاقمۃ للمتقین ولا, ولا عدوان الا على الظالمین واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد محمد ان محمدًا عبدہ ورسولہ صلوات الله وسلامه علیه وسترنا اما ناظرین و مشاہدین و سامعین و سامعات و مشاہدات اللہ کے فضل و کرم سے بابو ادب کی لگاتار گفتگو اور شرح آپ کے سامنے ہو رہی ہے آج اس کا چوتھا دن یا چوتھی نششت ہے ہمارے شیخ محترم بھی تشریف لا چکے ہیں اس لیے میں مزید اپنی بات کو نہ دیتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائے اور ہمیں اپنے علم سے مستفید فرمائے اللہ تعالیٰ شیخ محترم کی الفاظ فرمائے اور جو کچھ ہم سنے پڑھیں اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق اور شامی وہ جزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ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 صلى الله عليه وعلى اله وسلم والشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانته قابل احترام شيخ محترم فضيله الشيخ محمد مختار مدني حفظه الله دیگر موقر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں بلوغ المرام کی آخری فصل یا آخری حصہ کتاب الجام اس حصے میں سے چھے ابواب میں سے پہلا باب باب الدب اس کی احادیث کا ہم پچھلے کچھ دروس میں ایک ایک کر کے مطالعہ کر رہے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج اسی باب سے حدیث نمبر آٹھ اور اس سے آگے آنے والی حدیثوں کا انشاءاللہ اللہ مطالعہ کریں گے پچھلی حدیث میں ہم نے سلام کے کچھ آداب دیکھے تھے آج انہی آداب میں سے ایک ادب اور اس حدیث میں ہم کو ملے گا اور وہ ادب ہے جماعت کا ایک دوسرے کو سلام کرنا اگر کئی افراد کئی افراد سے ملاقات کرتے ہیں ان کے ہاں جاتے ہیں یا راستے میں ان کی ملاقات ہوتی ہیں تو ایسی صورت میں سلام کا ادب کیا ہے بلا شبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے تعلق سے انفرادی اور معاشرتی آداب و اخلاق سارے کے سارے ہم کو ذکر کیے ہیں سکھائے ہیں ان آداب کی رعایت سے انسان کی اپنی بھی ترقی ہوتی ہے اور سماج میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات بھی اچھے ہوتے ہیں یہ احکام و آداب ایسے عطا کیے گئے ہیں کہ ان میں کسی پر بوجھ نہ ہوں اور ان کی منفاعت ہر ایک کو حاصل ہو جائے آئی حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے بعد اس سے ضمنی احکام ہم کچھ اخذ کرتے ہیں جسے جس علماء نے بتایا ہے. عَلِيًّ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت جب وہ کسی پر وارد ہو کسی کے ہاں جائے کسی کس سے ان کی ملاقات ہو کسی پر سے ان کا گزر ہو تو ان کی طرف سے اتنا کافی ہے کہ ان میں سے ایک شخص ہی ان لوگوں کو سلام کرے جن پر سے ان کا گزر ہوا ہے یہ کافی ہے کہ ایک شخص سلام کرے سب کے سب میں وہیان جماعت ائیر احد اور جن کو ان لوگوں نے سلام کیا ہے یعنی اس شخص نے سلام کیا ہے جو ان کی طرف سے سلام کیا ہے تو جن لوگوں کو سلام کیا گیا ہے ان میں سے اگر ایک ہی جواب دیتا ہے تو ان کی طرف سے بھی یہ اجزاء یہ کافی ہو جاتا ہے ان کی طرف سے کفایت کر جاتا ہے اس حدیث کو امام احمد اور بحقی نے روایت کیا ہے امام احمد نے اپنے مصنف میں اور امام البحقی نے السنن القبرا میں اس تعلق سے ایک اور حدیث بھی ہے جسے حلیت الاولیاء میں حافظ ابو نعیم الفانی نے روایت کیا ہے اور صحیح الجامل صغیر میں شیخ الالبانی نے سات سو اٹھانوے پر اس کو صحیح کہا ہے حدیث کے الفاظ ہیں اذا مر رجال بقوم جب کچھ لوگ کچھ لوگوں پر سے ان کا گزر ہو کسی قوم پر سے یعنی کچھ لوگوں پر سے ایک جماعت پر ان کا گزر ہو وسلام مر جلوس تو جن لوگوں کا گزر ہوا ہے وہ لوگ بیٹھے ہوں کو ان میں سے ایک آدمی ہی سلام کر لے ورد دمہا اولا اوا ہدن اور بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے اگر ایک ہی آدمی سلام کا جواب دے دے انہا اولا ونہا اولا تو ان کی طرف سے بھی یہ کافی ہو جاتا ہے اور ان کی طرف سے بھی کافی ہوتا ہے تو اس حدیث سے بھی وہی مسئلہ مزید پختگی کے ساتھ واضح ہوتا ہے جو پچھلی حدیث میں آیا ہے اس سلسلے میں شیخ محمد ابن الصالح ابن عطیمین رحم اللہ فرماتے ہیں ان سلام سنت کفایت و لیس سنت عین کہ سلام سنت کفایت ہے یہ سنت عین نہیں ہے مطلب یہ ہے شیخ عسیمین کی نزدیک یہ سنت ہے واجب نہیں ہے بعض علماء کی نزدیک واجب ہے اس اعتبار سے یہ چاہے اس کو سنت آپ مانے یا اس کو آپ واجب مانے سلام اگر جماعت کے لوگ ساتھ میں ہیں کچھ لوگ ساتھ میں ہیں تو ان سب کی طرف سے ہر ایک کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ ہر ہر پر واجب نہیں ہوتا ہے یا ہر ہر کے لیے مصنوع نہیں ہوتا ہے بلکہ اگر ایک آدمی ان میں سے سلام کر دے تو ان سب کی ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے ایک آدمی کا سلام کرنا کافی ہوتا ہے تو کہتے ان سلام سن نہ تو کفایتین ولیس سن تو سلام <الْجَمِنِيه> ہیں اس کی دلیل یہ ہے کہ ایک انسان کا ایک مسلمان کا سلام کرنا سب کی طرف سے کافی ہوتا ہے تو اس کو بلو المرام کی شرح فتح جو شیخ حسین کی شرح ہے اس میں انہوں نے یہ بات کہی اسے بات معلوم ہوتی ہے کہ سلام ہر انسان پر لازم نہیں ہے چاہے وہ سنت کے اعتبار سے ہو یا وجوب کے اعتبار سے ہو بلکہ اگر جماعت میں انسان ہے تو سب کی طرف سے ایک بھی سلام کر دے تو کافی اور اگر جماعت میں لوگ بیٹھے ہیں اور آنے والا سلام کرتا ہے تو اگر سب کی طرف سے ایک انسان بھی سلام کا جواب دے دے تب بھی کافی ہے تو یہ مسئلہ ہم کو معلوم ہاں اگر اکیلا آدمی ہے جو گھر پہ آتا ہے یا کسی مجلس میں آتا ہے تو اس صورت میں علماء نے کہا ہے کہ بعض علماء نے اس کو سنت ہی قرار دیا ہے اور بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ واجب ہے اب اس کی طرف سے کون سلام کرے گا جماعت کی طرف سے تو ایک کر رہا ہے لیکن اب اس کو سلام کرنا چاہیے جیسا کہ پچھلی پچھلے حادیث میں ہم نے دیکھا تھا پہلی حدیث میں ہم نے اس کی تفصیل دیکھی تھی یہاں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جماعت یعنی دس بارہ لوگ مان لیجیے کسی دعوت میں آ گئے اور آٹھ دس لوگ ہیں لیکن کسی گھر میں وہ داخل ہو رہے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ دروازے میں سے سارے کے سارے ایک ساتھ نہیں آتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایک کر کے تاخیر کے ساتھ وہ داخل ہوتے ہیں تو کیا پہلا آدمی اگر سب کی طرف سے سلام کر دے تو کیا یہ کافی ہے کہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا یا بہتر یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا اپنا داخل ہوتے وقت سلام کریں اگر سب ہی ایک ساتھ مل جاتے ہیں تب تو ٹھیک جیسے وارد ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں راستے پر کہیں اور دس بارہ لوگ جا رہے ہیں تو ایک نے سلام کر دیا ایک تو صورت یہ ہے کہ وہ جماعت کی شکل میں برقرار ہیں لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ باہر کچھ لوگ ہیں اور ایک ایک کر کے وہ لوگ اندر آ رہے ہیں تو کیا کیا جائے ایسی صورت میں شیخ ابن فیم رحم اللہ فرماتے ہیں سنہ یہ ادا ہو جاتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ سنت اس سے ادا ہو جاتی ہے یا سنت حاصل ہو جاتی ہے وہ ان نہ <مَلْجَمِن> اور اس کی کوئی حاجت نہیں کہ سب کے سب سلام کریں لیکن فی ظنی انہو لو سلم الجميع والحال تقتضی ذالک فلا باس کہتے ہیں لیکن میرے گمان میں میرے تحقیق میں یا میرے ذہن میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اگر سب کے سب سلام کریں ایسی صورت میں جب جبکہ اس کا تقاضہ ہو تو اس میں کوئی حرق نہیں ہے مثلا کہتے ہیں لئنہو احیانا یاتی جماعت ویدخلون ارسالا واحدا واحدا کہتے کبھی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آتے تو سب ساتھ میں ہی ہے لیکن جماعت کی شکل میں لیکن گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو ایک ایک کر کے داخل ہوتے ہیں کلو مندخلاقال سلام الکم کہتے ہیں کہ پھر ایسی صورت میں ہر آدمی سلام کہے تو یہ بہتر ہے یہ زیادہ بہتر ہے اگر ایسا کوئی حال ہو کہ سب ساتھ میں آ جائیں لیکن داخل الگ الگ ہوں تو ہر داخل ہونے والا سلام کرے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ مناسب ہے تو یہ بھی بات انہوں نے المرام کی شرح میں کہی ہے فتح کرام میں ایک اور ادب اس تعلق سے ضمن یہ بھی ہے کہ اگر مان لیجئے دو شخص جا رہے ہیں اور کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں یا ایک آدمی بیٹھا ہوا ہو اب ان دونوں میں سے کون سلام کرے اولا کیا ہے بہتر کیا ہے اس کی صورت اللہ فرماتے ہیں ہیں کہ دو شخص جا رہے ہیں ان میں سے ایک باپ ہے دوسرا بیٹا ہے تو آدمی اپنی اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا ہے تو اب دو ہو گئے جماعت ہو گئی اور ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے حل من او من الد ابی ایت رکال یہاں پر زیادہ مناسب کیا ہے کہ بیٹا باپ سے آگے بڑھ کر خود سلام کر لے یا پھر وہ خاموش رہے باپ کے لیے سلام کا حق چھوڑے باپ کو سلام کرنے کا موقع دے کہتے اثانی لا شک. کہتے بلا شک اس میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ دوسری چیز کو اختیار کرنا زیادہ مناسب ہے وہ قدا لکھل اکبر اور اسی طرح سے نہ صرف عمر کے اعتبار سے بلکہ مقام کے اعتبار سے بھی بڑا اگر ساتھ میں ہے تو سلام کرنے کا اختیار حق زیادہ اس کو دینا چاہیے تو معلوم یہ ہوا کہ اگر چار پانچ لوگ جا رہے ہیں اور ان میں سے کوئی بڑا ہے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ اس بڑے کے لیے اس شرف کو چھوڑیں وہ لوگوں کو سلام کرے اس لیے کہ حدیث میں کئی عمومی روایات ہیں جس میں شرف کی چیز کے لیے یا ایسے مواقع پر بڑے کو ترجیح دینے کی بات ہے جیسا کہ ہم پچھلی حدیثوں میں بھی دیکھ چکے ہیں تو شیخ حسین کہتے ہیں کہ اگر مان لو ایک جماعت میں لوگ ہیں تو سلام کا حق اس کے لیے چھوڑ دیں جو ان میں سے بڑا ہے اگر وہ نہیں کرتا ہے سلام کسی اور کو موقع دیتا ہے تو وہ سلام کریں کوئی حرج نہیں لیکن زیادہ اولا یہی ہے کہ بڑا سلام کرے اسی طرح سے آپ دیکھیں مثال کے تو پر شیخ نے مثال بھی یہاں بیان کی ہے کہ مان ایک پوری جماعت آتی ہے آٹھ دس لوگ آتے ہیں اور ان میں پانچ سال کا کوئی بچہ ہے یا مان لیجیے آٹھ دس سال کا بچہ ہے اور سب کی طرف سے آ کے مجلس میں وہ سلام کریں تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ بڑوں کو سلام کرنا زیادہ مناسب ہے وہ شرط کی چیز ہے جن کو سلام کیا جا رہا ہے ان کے لیے بھی اور جو سلام کر رہا ہے اس کے اعتبار سے بھی تو ادب یہ ہے کہ بڑا سلام کریں اسی طرح سے مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر مان لوگ آ کے سلام کرتے ہیں یا ایک آدمی آ کے سلام کرتا ہے اور مجلس میں بڑے بڑے لوگ بھی بیٹھے ہیں لیکن ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا ہے سب کی طرف سے وہ جواب دے دیں تو جواب دینا زیادہ کیا مناسب ہے کون جواب دے کہتے ہیں شیخ حسین کہتے ہیں فمین البی از انسان فی کبار وسغار و سلم کبار کہتے ہیں کہ مجلس میں کبھی کوئی آدمی داخل ہو تو اس مجلس میں اگر بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں تو زیادہ مناسب یہ ہے او سلام کریں۔ تو زیادہ مناسب یہ ہے کہ ان میں سے بڑا جواب دے بڑے کے لیے جواب کو چھوڑا جائے تاکہ آنے والے کا بھی اکرام ہو اور بڑے کا شرف اپنی جگہ باقی رہے مان لیجیے من لس میں جاتے ہیں سب بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی سلام کا جواب نہیں دیا اور چھوٹا سا, سا بچہ جواب دے رہا ہے تو یہ آنے والے کے لیے بھی تھوڑا سا کراہت دل میں اس کے ہوتی کی ہوتی کہ کسی نے بھی جواب نہیں ہے, چھوٹے بچے نے جواب دیا تو بڑا ان میں سے جواب دے اس لیے کہ اس کا بھی اس میں اکرام ہے یہ فتح الجلہ علیہ کرام میں یہ اصول انہوں نے بتایا شیخ حسین نے کہ بڑا جواب دینا چاہیے تو اس حدی سے یعنی یہ بات معلوم ہوئی کہ سلام چاہے آپ اس کو واجب مانیں فرض مانیں واجب اور فرض ایک ہی ہوتا ہے یا اس کو آپ سنت و مستحب مانیں اس میں ادب یہ ہے کہ اگر جماعت میں ایک شخص سلام کرتا ہے تو جماعت کی طرف سے ادا ہوتا ہے اور جماعت کی طرف سے ایک آدمی اگر جواب دیتا ہے تو ان کی طرف سے بھی وہ ادا ہو جاتا ہے اور یعنی سب کو سلام کرنا اور جواب دینا ضروری نہیں ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ اس میں ایک ہی مسئلہ ہے اس لیے زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے حدیث نمبر نو اس میں زیادہ تفصیل ہے اس حدیث میں جو مسئلہ بیان ہوا ہے وہ یہ کہ غیر مسلموں کو سلام کرنے کی شری حیثیت کیا ہے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یا اس کے مسلحتیں یا اس کے تعلق سے مزید زمنی مسائل کیا ہیں آئی یہ حدیث پہلے دیکھتے ہیں اس کے بعد اس سے مستمت مسائل علماء نے جو ذکر کیے ہیں یا اس حدیث پر گفتگو جو علماء نے کی ہے انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم دیکھتے ہیں وعنہو یعنی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے وعنہو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبدأ الیہود والنصار بالسلام مسلم اس حدیث میں دو مسئلے بیان ہوئے ہیں اب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہود نصارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو اور اگر راستے میں وہ تمہیں مل جائیں تمہارا مسابق یعنی آمنا سامنا ان سے ہو جائے الى ہی تو ان کو تنگ راستی کی طرف مجبور کر دو اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کیا مسئلہ اس کا جواب اس کے معنی کیا ہے اور اس کی تفصیل کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں پہلا حصہ اس میں ہے لا تبدع بِالسَّلَامِ سلام یہودارہ کو سلام میں پہل مت کرو سلام کے معاملے میں سلام کے دو حصے ہوتے ہیں ایک سلام کرنا دوسرے جواب دینا تو سلام یہود کو مت کرو پہل مت کرو سلام کرنے میں تو اس حدیث سے علماء نے کہا شیخ مثال کے طور پر علامہ سنانی کہتے ہیں سلام اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ یہودی اور نصرانی کو سلام کرنا حرام ہے یہودی نصرانی کو سلام کرنا یا ابتدا کرنا سلام کی یہ جائز نہیں ہے یہ حرام ہے لِأَنَّ ذَلِكَ أَصْلٌ وَحَمْلُهُ عَلَى خلاف اصلی کہتے ہیں کہ منع کی حدیثوں میں اصل حرام ہی ہوتا ہے جس چیز سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں وہ چیز منع ہوتی ہے تو اصل جو ہے منع میں حرام ہے جو چیز رسول نے منع کر دی حرام اللہ یہ کوئی قرینہ ایسا ہو جس سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ حرام نہیں ہے بلکہ اس میں بچنا بہتر ہے تو جیسے مثال کے طور پر یعنی عورت کے بچے ہوئے پانی سے غسل کے بچے ہوئے پانی سے یا وضو کے بچے ہوئے پانی سے ایک آدمی وضو یا غسل کرے تو یہ بچنا بہتر ہے لیکن یہ حرام نہیں ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسے بچے ہوئے پانی سے وضو کیا ہے تو اس کی تفصیل کا موقع نہیں ہے بلوغ المرام ہی میں یا دوسری حدیث کی کتابوں میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز سے منع کرتے ہیں لیکن وہ منع کرنا حرمت کے طور پر نہیں ہوتا ہے بلکہ کراہت کے طور پر ہوتا ہے سچ تو بہتر ہے گناہگار گار نہیں ہوگا اگر کر کر لیا تو تو کہتے ہیں، یہاں کیا ہے نہ کرنا بہتر ہے یا کرنا حرام ہے سختی ہے یا اتنی سختی نہیں ہے کہتے ہیں اصل جو ہوتا ہے منع جب کر دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کو یہ کہنا کہ یہ مکروح ہے اور حرام نہیں ہے تو یہ اصل کے خلاف ہے کیونکہ ممان میں اصل حرمت ہوتی ہے تو یہ سب سلام میں بات کہیے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما میں نے شروع میں بھی آیت پڑھی تھی وما آتا کم رسول فخ وما نہ فنتا ہوں جو کچھ رسول تمہیں دیں اسے سے لے لو اور جس سے تمہیں منع کر دیں روک دیں اس سے رک جاؤ تو جس سے روک دیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ اس کا حکم اللہ نے بھی دیا ہے اب ہم یہ کہیں کہ جس سے منع کریں نہ رکے تو بھی چلتا ہے کیا یہ صحیح ہے نہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس سے روک دیں رک جاؤ منع کر دیں رک جاؤ تو مطلب یہ ہے کہ رکنا ہی ہے یعنی وہ چیز منع ہی ہے وہ چیز حرام ہے اس کا کرنا گناہ ہے کیونکہ مخالفت کرنا ہے اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی دوسری حدیث سے یا اسی حدیث میں معلوم ہو کہ اس کا کر لینا اس کی گنجائش ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ یہود و نصارہ کو سلام کرنا جائز نہیں ہے کیوں ایسا سلام مسلمانوں کے لیے آگے بھی انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی تو سلام جو ہے یہ مسلمانوں کے لیے یہ مسلمانوں کا حق ہے جیسا کہ ہم نے پہلی حدیث میں دیکھا تھا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں اور ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ جب تو اس سے ملاقات کرے تو اس کو سلام کر تو وہ حق مسلمان کا ہے کسی اور کا نہیں ہے سارے انسان ہیں ان سے اخلاق اور احسان کا سلوک اپنی جگہ ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مسلمان کے لیے خاص ہوتی ہیں کوئی آدمی کہ, کہ یہاں تو آپ بھید بھاؤ کر رہے ہیں اچھی بات ہے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ جو کرتے ہیں ساری دنیا کے ساتھ کریں گے تنخواہ لا کے گھر میں دیتے ہیں یہ سارا کھانا وانا راشن وغیرہ جو ہے گھر میں لاتے ہیں سارے لوگوں کے لیے کرتے ہیں نہیں کچھ اپنوں کا معاملہ خاص ہوتا ہے تو اسی طرح سے چاہے وہ رشتہ داری کا معاملہ ہو چاہے وہ دوسرے معاملات ہوں ہر تعلق کا ایک حق ہوتا ہے اس کا ایک باؤنڈری ہوتی ہے اسی طرح سے مسلمانوں کے لیے ایک دائرہ ہے اس کے باہر والوں کے لیے ان کے اپنے حقوق ہیں انسانیت کے اعتبار سے لیکن سلام سلام حق ہے مسلمان کا تو کہا کہ یہود و السارہ کو سلام کرنے میں پہل مت کرو یہی بات مشرقین کے بارے میں بھی آئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سلام و ترو ہم الاقیہ ابن سنی نے اس کو روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مشرقین سے راستے میں تمہاری ملاقات ہو جائے تو تم سلام میں پہل مت کرو یعنی تم سلام مت کرو وہ تروحم <يَقِهَا> اور تمہیں تم انہیں راستے کی تنگ جانب مجبور کرو اس کی تفصیل آگے آئے گی سیل جامع صغیر حدیث نمبر سات سو اکانوے اور صحیح آمیش البانی نے ایک ہزار چار سو گیارہ پر اس کو ذکر کیا اور کہا یہ صحیح ہے تو کہ یہود و نصارہ اور مشرقین ان کو سلام کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں مسلمان اور غیر مسلم سبھی موجود ہوں گے کیا آپ ایسی مجلس میں السلام علیکم کہہ کے سلام کر سکتے ہیں اسامہ صلی اللہ علیہ مرب من المسلمین والیہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس پر سے گزرے جس میں مسلمان اور یہود سب کے سب وہاں پہ مکس تھے بیٹھے ہوئے تھے مل جل کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ وہ صحلیہ <عَلَيْهِم> تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا معلوم ہوا کہ اگر ایسی مجلس ہو جہاں مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی ہوں تو آدمی وہاں سے گزرتے ہوئے السلام علیکم کہہ سکتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل انبیز کا ثبوت موجود ہے اس حدیث کو امام اطرمدی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے سنن اتر جامع ترمیدی حدیث نمبر دو ہزار سات سو دو اور بخاری اور مسلم میں بھی ایک طویل حدیث میں یہ بات آئی ہے بخاری میں کتاب السطان حدیث نمبر چھ دو سو چون اور مسلم میں ایک ہزار سات سو اٹھانوے پر یہ حدیث ہے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ سلام مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کی علت بھی بیان کی اور دو بات اس میں لینے کی ہے جو حدیث میں امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور مسلم کی بھی ایک طویل حدیث میں یہ بات ہے آپ نے فرمایا افش ابین بینکم تحابو اور تفصیل سے حدیث دوسرے الفاظ میں مسلم میں بھی موجود ہیں اولا عبدالکم علی شا اذا تمابب تم افش ابین بینکم کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر تم اس کا اہتمام کرو تو تم میں آپس میں محبت پیدا ہو جائے سلام کو آپس میں عام کرو تو یہاں فرمایا افش ابین بینکم تحابو یہاں پر علت اس کی بیان کی کہا سلام کو عام کرو آپس میں اس سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہوگی دو باتیں سے معلوم ہو امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے سیل جامع صغیر حدیث نمبر ایک ہزار چھیاسی ون زیرو ایٹ سکس حدیث نمبر ایک ہزار ہے اور حدیث صحیح ہے سلام کو عام کرو آپس میں بینکم میں کس کی طرف اشارہ ہے سارے عالم کی بات نہیں ہے بینکم مسلمان معاشرہ مسلمان امت مسلمانوں میں اس کو عام کرو تو معلوم واقع بینکم کہا ہے ساری دنیا والوں کے لیے نہیں کہا افسلام السلام بینکم تو معلوم مسلم معاشرے کی چیز ہے یہ ادب مسلمانوں کے لیے ہے. اور یہ حق بھی مسلمانوں کا ہے پھر علت اس کی بتائی تا تو تمہیں آپس میں محبت پیدا ہوگی یہ جو اسلامی محبت ہے یہ خاص ہے مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک ہے ایک انسان ہے ماں باپ کی محبت ہوتی چاہے وہ مسلمان نہ ہو اور اگر یہودی اگر اس کی بیوی مثلاً اسلام میں گنجائش ہے اس سے محبت بیوی کے طور پر ہوتی ہے نہ کہ دین کی بنیاد پر تو دینی جو محبت ہے یہ صرف مسلمان کے لیے جائز ہے تو یہ یہ جو محبت ہے آپس کی محبت بڑھے گی یا پیدا ہوگی تو یہ سلام پر موقوف ہے تو یہ محبت صرف مسلمان کے لیے ہے دوسروں کے لیے نہیں ہے ان کے لیے رحمت ہو سکتی ہے جیسے حدیث میں آیا ہے کہ یعنی ارحم منفی الارض ارحم من منفی سما تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا رحمت عمومی ہے مسلمان کافر انسان جانور تو یہ رحمت سب کے لیے حتیٰ کہ دشمن کے لیے بھی رحمت کا معاملہ ہے لیکن وہ ایک الگ چیز ہے محبت یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے تو یہ جو چیز ہے سلام سے پیدا ہوگی تو ظاہر بات ہے کہ سلام تو مسلمانوں کے لیے ہے اور یہ محبت صرف مسلمان کے لیے خاص ہے لہذا سلام کی ابتدا کرنا یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے دوسروں کے لیے نہیں ہے بعض لوگ گھبراتے ہیں اس طرح کی چیزوں سے کہ دیکھو مسلمان غلط ثابت ہو جائیں گے بھئی ہر قوم کا اپنی قوم کے ساتھ خصوصی معاملہ ہوتا ہے آپ نیشنلزم کو دیکھیے اپنے ملک والوں کے لیے ان کا ایک خاص معاملہ ہوتا ہے خاندان والوں کا قبیلے والوں کا کسی بھی مختلف جو ہے یعنی سیاسی پارٹی والوں کا یا آخر ہی ہر ایک کا اپنا ایک دائرہ ہوتا ہے کچھ چیزیں ان کے ساتھ خاص ہوتی ہیں وہ اس کو برا نہیں مانتے دوسروں سے ڈرتے نہیں ہیں تو یہ مسلمانوں کے لیے خاص ہے گھبرانے کی بات نہیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ سلام آپ مت کیجیے اور ان کو مار ڈالیے ایسی بات تو نہیں ہے نا یہ کہ ان کے ساتھ رحم کا احسان کا سلوک ہو جیسا کہ آگے آئے گا لیکن سلام خاص ہے مسلمانوں کے لیے شیخ ابن و رحم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے کہ نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا یہود نصارہ کو سلام میں پہل مت کرو تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تحیا گریٹنگس میں ان کو پہل مت کرو سلام کے ساتھ اس کو خاص رکھا ہے کہتے ہیں لنت تہیا آم اس لیے کہ کسی کو ملاقات کے وقت کچھ اچھی بات کہنا یہ ایک عام چیز ہے جس کو گریٹنگس کہتے ہیں فقرسا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی مجبور ہو جاتا ہے کہ ملاقات کے وقت کمپنی کا باس ہے یا کوئی پڑوسی ہے یا کوئی اور آدمی ہے کچھ سماج کا کوئی بڑا انسان ہے اس سے ملاقات ہوئی دعوت کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے آدمی کو کچھ نہ کچھ اس کو بولنا پڑتا ہے مسلمان ہے غیر مسلم کو بولنا پڑتا ہے سلام تو نہیں کر سکتے لیکن کوئی دوسرا ایسا کلیمہ بول سکتا ہے جس سے اس کا استقبال ہے اس طرح کی کوئی چیز ہو جب ضرورت پڑ جائے مسلمانوں کو تو ایسا کر سکتا ہے لیکن نقول لا اللہ کی نقول مثل تبدی السلام سلامت کرو لیکن اتہیا بول سکتا ہے مثلا مثلاً ویلکم جسے کوئی آدمی کسی کو کہے اگر کوئی آ جائے گا مسلم کے گھر کوئی. یا کوئی آدمی کہے یعنی بہت خوب یعنی مرحب یا اس طرح کے کوئی الفاظ اس سے کہہ سکتا ہے جو موٹے موٹے الفاظ ہوں جس میں کسی کا اکرام یا استقبال یا اس طرح کی کوئی کلمات ہو جس سے اس کا دل خوش ہو غیر مسلم کو اس طرح کی گریٹنگس دے سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں لیکن اس کی عید ہیپی کرسمس ہیپی نیو ایئر یہ الگ چیز ہے آپ سوچیں گے گریٹنگز کا مطلب یہ کہ سارے گریٹنگز اب شروع کر دو نہیں غیر اسلامی تیوہار کی گریٹنگس نہیں دے سکتے ہیں لیکن ملاقات ہوتے وقت میں کچھ ایسے سہل کلمات جن سے کسی کسی انسان کو اچھا لگے ملاقات کے چپ کھڑا ہے مسلمان ایسا بھی نہیں ہو ایسے کلمات بول دے جس سے اس کی دل جوئی ہو دل نرم ہو تاکہ جو بھی مقصود ہے وہ حاصل ہو سکے تو یہ چیز جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں تو سلام منع ہے لیکن تہیا عام ہے اور اس طرح سے کچھ کلمات بول سکتے ہیں غیر مسلموں کے ذمن میں بعض علماء نے فاسقین اور اہل بداد کے بارے میں بھی بات کہی ہے کہ ان کی تعذیر کے لیے ان کی اصلاح کے لیے ان کو بھی سلام اگر نہ کریں تو یہ بھی اسی کے ذمن میں آ سکتا ہے سلف نے ان کو بھی ترک کیا سلام لیکن وہ دائمی نہیں ہے وہ مستحد کے تحت ہے مثلا ایک آدمی شراب میں پڑا ہوا ہے اور سنتا نہیں ہے یا ناچ گانوں میں ہے اور اس کو سمجھائے تو بھی نہیں مانتا ہے آپ نے سلام کرنا ہے اس کو چھوڑ دیا کیوں تاکہ اس کی اصلاح تاکہ اس کی اصلاح ہو سے شرم آئے کہ سلام ہی نہیں کر رہے مجھ کو تو اس سے اگر وہ سدھر جاتا ہے تو گنجائش ہے اب وہ سدھر گیا چھوڑ دیا میوزک چھوڑ دی شراب چھوڑ دی اب آپ کہیں کہ یہ شرابی تھا یا میوزک سنتا تھا ناچ گانوں میں پڑا رہتا تھا فلمیں دیکھتا تھا ابھی بھی آپ بند کریں گے نہیں وہ علم زائل ہو گئی تو آپ سلام اس کو کریں گے جواب بھی اس کا دیں گے تو فاسقین کو سلام نہ کرنا یہ بھی اسی کے ذبن میں آ سکتا ہے اس اعتبار سے کہ ان کی اصلاح جاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دخل تو الحجاجی سلام تو حجاج ابن یوسف کے ہاں میں گیا میں نے سلام نہیں کیا اس کو امام البخاری نے ایک ہزار پچیس اور اس کی صنعت صحیح ہے تو حجاج ابن یوسف کو سبھی آپ جانتے ہیں کتنے ظلم کیا اور کتنوں کا قتل کیا اس نے بے گناہوں کا تو اس طرح سے کوئی اگر آدمی فاسق ہے فاجر ہے گناہ کرتا ہے ظالم ہے آدمی اس کو سلام نہ کرے اس کی تعذیر کے لیے اس کی اصلاح کے لیے یا اظہار کے لیے کہ ہم ناخوش ہیں تو اس میں گنجائش ہے لیکن یہ, یہ ہے کہ یہ الٹا نہ ہو کہ نہ کرنے کی وجہ سے وہی آپ پر ظلم کرنے لگے ایسا نہ ہو یا وہ اور زیادہ بگڑ جائے ایسا نہ ہو وہ سدھار کے نتائج کے امکان کے ساتھ مقید ہے لیکن یہاں پر اب ہم نے یہ دیکھا کہ سلام نہ کیا جائے غیر مسلموں کو کیا ان کا جواب بھی نہیں دینا ہے اس بارے میں علماء میں یا مسلمانوں میں اختلاف ہے کہ کیا کیا جائے آئی اس لیے پہلے ایک حدیث دیکھتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو اختلاف پیدا ہو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کو سلام کا جواب و علیہم سلام نہیں دے سکتے ہیں ان کے سلام کا جواب میں ان کو یہ کہیں گے و یہ بہت سارے علماء نے بات کہی ہے اس لیے کہ حدیث اس طرح سے آئی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عید السلّہ علیہ الخطی فقول و علیہم امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ جب اہل کتاب اہل کتاب یہود و نصارہ جو عیسیٰ علیہ السّلام کے اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں یا موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں یہود موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعوی کرتے ہیں کہا کہ جب اہل کتاب تم کو سلام کریں <وَعَلَيْكُم> تو تم کہو ولی <وَعَلَيْكُم> امام بخاری نے استزاد میں 6258 اور امام مسلم نے کتاب السلام 2163 پر اس کو روایت کیا حضرت رضی اللہ عنہ سے اس حدیث سے علماء نے بعض علماء نے مسئلہ آخذ کیا کہ دیکھو اگر اہل کتاب سلام کریں جواب تو دینا ہے لیکن جواب پورا نہیں دیں گے جیسے مسلمان کو دیتے ہیں وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں اس کو صرف جواب میں کیا کہیں گے والی کو اس کی علت لیکن یہ مسئلہ علماء نے دوسرے بعض علماء نے کہا کہ نہیں اگر کوئی یہودی و نصرانی یا کوئی غیر مسلم مشرک اگر سلام کرتا ہے تو اس کو والس سلام جواب دے سکتے ہیں بعض علماء نے بات کہی کیوں کہا ایسا کہا کہ اس وجہ وجہ یہ ہے کہ یہود مسلمانوں کو جب سلام کرتے تھے تو وہ ایسا سلام کرتے تھے جو بدعا ہوتا تھا لہٰذا ان کے جواب میں ٹھیک ہے تمہارے لیے بھی وہی اس طرح کی دعا رکھی گئی آئیے اس کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں آن سب نے مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مر یہودی بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ آپ دیکھیے تھوڑا سخت لگتا ہے مسئلہ لیکن یہودی کیسے تھے ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے کیوں ایسا حکم دیا گیا یہودی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کا گزر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا پانچ سے گزرا فقال السلام علیکم اسلام علیک. اسلام, اسلام کے معنی موت کے ہوتے ہیں السلام علیکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دے رہا بد دعا دے رہا ہے کیا کر رہا ہے السلام علیکم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیک. اور تم پر بھی یعنی تم پر موت آئے تو کہا کہ تم پر بھی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحبہ آپ نے کہا جانتے ہیں اس نے کیا کہا اس نے کہا تم پر موت واقع ہو کال اللہ اللہ نقت اللہ کے رسول قتل کر دیں اس کا قال اللہ، آپ نے کہا نہیں علیکم احلکی فقول آپ نے فرمایا جب اہل کتاب تم کو سلام کریں تو تم انہیں کہو وعلیکم اس حدیث کو امام البخاری نے استطابۃ المرتدین میں اول و المعین الدین <وَقِتَالهُم> یہ اس باب میں ذکر کیا ہے <وَقِتَالهُم> اور حدیث نمبر 6926 پر یہ ہے اور مسلم میں 2163 پر یہ حدیث موجود ہے سیاق بخاری کا ہے اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں ایک تو یہ کہ یہودی آپ کو جب سلام کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو سلام میں کہتے تھے السلام علیکم ان کی عادت یہی تھی کہ وہ الفاظ کو یعنی الٹ پلٹ کے کچھ ایسا کرتے تھے جس سے ان کے دل کی بڑاس نکلے السلام علیکم کہنے کے بجائے وہ کیا کہتے السلام علیکم السلام علیکم تو یعنی السلام علیکم تم پر موت آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا سلام کرنے والوں کے لیے کیا کہا جب وہ تم کو سلام کریں تم کیا کہو و یا ویک اس طرح سے تم ان کا جواب دو یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ بہت سارے لوگ آج بھی جس میڈیا میں چل رہا ہے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور اس طرح کی بات ہے آپ دیکھیے مدینہ ہیں مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی اتارٹی ہے کہ آپ حکم دے دیں کام ہو جائے گا ایک یہودی آپ کو بد دعا کر رہا ہے السلام علیک موت آئے تم پہ مر جاؤ تم اور صحابہ پوچھ بھی رہے ہیں اللہ کے رسول قتل کر ڈالیں اس کو اور کوئی پوچھنے والا بھی نہیں کوئی پکڑنے والا بھی نہیں کوئی قانون ایسا نہیں جو اس کے خلاف چلے اگر اس کو پکڑ کے قتل کر بھی دیا جائے تو کوئی پکڑنے والا نہیں کوئی محاسبہ نہیں لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پاور ہونے کے باوجود بھی اور اس انسان کے اس طرح آپ کے لیے موت کی چاہت اور بد دعا کرنے کے باوجود بھی آپ نے نکھا کہ ہاں قتل کر دو اس کو اس نے میری شان میں گستاخی کی میرے لیے بدوا کی ماں ڈالو اس کو کون پوچھتا کون پکڑتا کون سا قانون تھا کون سی کوٹ چلتی وہاں پہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہاں پر جو چاہتے حکم دیتے لیکن اس کے باوجود آپ نے قتل نہیں کیا اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سارا شوشہ جو لوگ چھوڑتے ہیں اسلام میں دہشت گردی کا اور ظالمانہ حکومت کا اور اس طرح کی جتنی باتیں تلوار سے پہلا وغیرہ وغیرہ تو اس طرح کی باتیں صحیح نہیں ہے یہ لوگوں کا اپنی طرف سے بنا ہوا جھوٹا مفروضہ ہے اور مسلمانوں کو اس کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے یہ بھی ہے کہ کوئی بھی آ کے آدمی بٹن دبا دے مسلمان پھر شروع ہو جائیں ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی بھی آدمی آتا ہے اور مسلمانوں کو کام پہ لگا کے چلا جاتا ہے اور پھر سب دھماکے ہونے کے بعد اور پریشانیاں ہونے کے بعد اور در در اتنے سارے ایجوٹیشن کے بعد پھر آپ کو کہتا ہے سوری میرے سے سمجھنے میں غلطی ہوئی اور سارا مسلمانوں کا ٹائم برباد اور سب ریسورسز برباد اور ساری چیزیں خراب مسلمانوں کو سوچنا چاہیے جی کہ ہر ایرے گہرے کا جواب نہیں دیا جاتا ہے کچھ لوگ اپنی موت آپ مر جاتے ہیں ان کا جواب دے ان کو ہم میڈیا میں ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ لوگ جو لوگ اسلام دشمن لوگ ایسی طاقتیں جو مسلمانوں کے خلاف چلتی رہتی ہیں وہ ان لوگوں کو گود میں بٹھا لیں اور نائٹ ہوٹ دیں اور ان کو بہت ساری چیزیں سیکیورٹی اسپیشل سیکیورٹی دے دیں اور ان کو موقع مل جائے کہ بھئی کوئی پوچھ رہا نہیں تھا آج چلو کچھ کیا ہم نے کارنامہ تو ہم کو پوچھنے والے بہت ہو گئے ہمارے گریٹ بڑھ گیا ہم کسی کو کیوں ہیرو بنائیں سوچیں اس پہ اس میں بڑے لوگوں کو کام کرنے میں جو اہل علم ہے چاہے وہ دنیا اعتبار سے سیاسی اعتبار سے یا دینی اعتبار سے ہو اور دینی اعتبار سے سب سے مقدمے سب سے سمجھدار یہ ہوتے ہیں اس میں بہرحال فرماتی اب دیکھیں گھر میں آنکھیں بھی بولتے تھے لوگ. عائشہ فرماتی ہیں اَنَّ يَهُودَ أَتَوْ أَتَوْ أَتَوْ اللہ ملنے آئے اور آنے کے بعد جب انہوں نے آپ کو سلام کیا تو کہا السلام علیکم تم پر موت آ جائے سنا اس کو فقالطہ علیہ بلکہ تم پہ موت آجائے. وہ اللہ اور اللہ کی لانت بھی تم پر آئے وہ اللہ علیہ اور اللہ کا غصہ بھی تم پر نازم ہو موت بھی آئے لانت بھی آئے غصہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو مسلمان برداشت نہیں کرتا اور حضرت عائشہ بیوی بھی تھیں اور مسلمان بھی تھیں المؤمنین بھی ہیں اور مسلمانوں میں مقدم خواتین میں سب سے یعنی اعلیٰ خواتین میں سے تو کہا کہ تم پر غیرت آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ایسی دعا کرتے ہیں بدعا کرتے ہیں تم پہ بھی موت آئے بلکہ تم پہ موت آئے کیونکہ بعض رات میں بل کا لفظ بھی آیا بل تم پہ بلکہ تم پہ موت آئے اور اللہ کی لانت تم پر آئے اور اللہ کا غصہ تم پر آئے محلن یا عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ سے اے عائشہ ذرا تھوڑا ٹھہرو محلن صبر سے کام لو علیہ کی بھی تمہاری ضروری ہے کہ تم نرم راستہ اختیار کرو رفق نرمی اختیار کرو وہ کی وش خبردار سختی اور فحش بالکل ایسی بات کرنا جو ادب کے خلاف ہو یہ مناسب نہیں ہے اس سے بچو قالت اولم تسما ما کالو کال کے رسول آپ نے سنا نہیں وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے لیے موت کی دعا کر رہے ہیں کالا اولم تسما کلس تم نے نہیں سنا میں نے کیا کہا ردت تو میں نے ان کا جواب دیا لی ولا يستجاب فی میری دعا ان کے حق میں قبول ہو جائے گی یعنی ان کے خلاف قبول ہو جائے گی ان کی دعا میرے خلاف قبول نہیں ہوگی انہوں نے کہا تم پہ موت آئے میں نے کہا تم پہ تو اب کیا ہوا کہ انہوں نے میرے لیے موت کی دعا کی اور میں نے کہا تم پہ بلکہ تم پر آئے تو ان کی دعا ان کی بد دعا ان کی جو بھی لانت ہے جو بھی اس طرح کی چیز تھی میرے حق میں یعنی قبول نہیں ہو سکتی ہے اللہ اس کو نہیں قبول کرے گا لیکن میں نے جو جواب میں دیا بلکہ تم جو تم نے میرے لیے مانگا وہ تمہارے لیے جیسے ہمارے عام طور سے کہتے کوئی کسی کو کہے تو غصہ دلانے کی طرح سے جو ہے یعنی بلکہ تم پہ موت آئے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بل و علیکم کم آپ نے اسام کا لفظ استعمال نہیں کیا تم نے جو میرے لیے مانگا ہے تم اچھا مانگتے تو اچھا جواب ملتا لیکن تم نے میرے لیے یہ مانگا تو میں بھی تم کو وہی تمہارے لیے وہی دعا کر رہا ہوں جو تم نے میرے لیے مانگا وہ تمہارے لیے وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اس نے طائشہ کو منع کیا ایسا مت بولے ایک دم لانات اور غصہ اللہ کا اور اتنا غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ ٹرکری کر رہے ہیں اگر وہ عقل مندی اپنی چلا رہے ہیں زبان کی مہارت استعمال کر کے ایسی گستاخی کی کوشش کر رہے ہیں ہم ویسی زبان استعمال نہ کریں بلکہ ہم کیا کریں اپنے اسلامی آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے عقل مندی استعمال کریں اقل مندی اور اخلاق دونوں کو جمع کرنا چاہیے دونوں کو جمع کرنا چاہیے اقل مندی اخلاق سے آزاد نہ ہو جائے وہ مکر و فریب نہ بن جائے وہ ایسا نہ بنے کہ اسلامی حدود اور اخلاقیات کو چھوڑ دے آدمی بدلہ لینے میں نہیں بلکہ حدود میں باقی رہتے ہوئے اخلاقی حدود میں باقی رہتے ہوئے آدمی ترکیب چلا ہے تاکہ انہوں نے بد دعا کی عالم تم پہ بھی وہی ہو تو اس حدیث کو امام البخاری نے کتاب العدب میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 6030 اور صحیح مسلم کتاب السلام حدیث نمبر 2165 اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا اِذَا سَلَّمَ عَلَيْكُمُ الْيَهُودُ فَإِنَّمَا فا يَقُولُ أَحْدُهُمْ أَسَّامُ عَلَيْكُ آپ نے فرمایا جب یہود تم کو سلام کرتے ہیں نا تو ان میں سے سلام کرنے والا کہتا ہے تم پر موت آجائیں أَسَّامُ عَلَيْكُ تو تم میں سے جو آدمی جواب دے وہ یہ کہنا چاہیے فقل و تم کو چاہیے کہ تم یوں کہو بلکہ تم پہ جو تم نے میرے لیے کہا وہ تم پہ تو اس کو بھی امام بخاری نے کتاب الاستان میں 6257 پہ روایت کیا ہے اور امام مسلم نے کتاب السلام میں روایت کیا ہے چار ہزار چھبیس یہ احادیث جو ہیں دونوں طرح کی ہم نے دیکھی جن میں معلوم یہ ہوا کہ اصل جو علت تھی وہ علیکم بولنے کی وہ یہ نہیں تھی کہ وہ غیر مسلم ہے اصل علت جو ان کو علیہ کہنے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ السلام علیکم کہتے تھے تو اب لوگوں میں دو طرح کے لوگ ہو گئے غیر مسلموں میں یہود و نصارہ ہوں یا مشرقین ہو ایک وہ لوگ ہیں جو السلام علیکم یا اس طرح کے کوئی ایسے الفاظ آپ کو سلام میں کہیں جو برے ہوں جس میں اپنی زبان کی چالاکی استعمال کرتے ہوئے آپ کو ایسے الفاظ کہیں السلام علیکم جیسے اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو واقعی سلام کریں دیکھیں مسلمان آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے سے السلام علیکم کہتے ہیں اور آج جو کئی لوگ ایسے ہیں غیر مسلم ہے وہ آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم تاکہ آپ خوش ہو جائیں وہ آپ کا سلام استعمال کرتے ہیں نہ کہ السلام علیکم کیا دونوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا جائے کیا دونوں کو علیکم کہا جائے تو علماء نے اس سلسلے میں کہا ہے جسے مثال کے طور پر شیخیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فَإذا قال السلام علیک بلفظ دن فاقول علیک علیہ السلام بلخن سریح فتح میں شیخ حسین بات کہی ہے کہ اگر کوئی یہودی یا نصرانی اگر یوں کہے السلام علیکم بلکہ سلام کہے صاف الفاظ میں کہے تو میں بھی اسے کہوں گا علیک کا السلام تجھ پر بھی سلامتی ہو میں بھی سری الفاظ کے ساتھ اس کو بولوں گا نہ کہ صرف وہ علیک اس سے بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم کو سلام صحیح سلام کرتا ہے تو اس کا جواب بھی ہم کو صحیح طور پر دینا چاہیے صرف وال میں کفایت نہیں کرنا چاہیے وہ ان لوگوں کے لیے ہے ولیکم یا ویک جو السلام علیکم کہیں امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں فرماتے اگر کوئی مسلمان جس نے سلام سنا کسی ذمی کا اور ذمّی نے سلام اس کو کیا سلام علیکم تم پر سلامتی ہو والا سلام کیا اور جس میں اس کو کوئی شک نہیں ہے کہ معلوم نہیں اس نے سام کہا یا سلام کہا بلکہ سراحت کے ساتھ اس کو معلوم ہے کہ سلام ہی کیا ہے سلام تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ سوال کھڑا کر رہے ہیں کہہ رہے تو اس نے کیا کرنا چاہیے کیا وہ سلام کہے یا پھر وہ صرف و پر اکتفا کرے ہیں دونوں میں سے کیا کرے ہیں؟ کہتے ہیں فلۃ و قواعد الشریعی لہو و علیہ کہتے ہیں کہ ش... شریعت کی جو دلیلیں ہیں دلائل شرعیہ اور قواعد شریعت کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ اس یہودی یا اس ضمی کو غیر مسلم کو جواب میں سلام صفائی کے ساتھ گئے. نہ کہ صرف کہتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ عدل و انصاف کے باب میں سے ہے عدل و انصاف کا تقاضا ہے اور اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کا ہم کو حکم دیا ہے ہم انصاف کریں وہ تو آپ کے لیے سلامتی کہہ رہا اور آپ اس کے ساتھ میں سلامتی کی بات نہیں کر رہے تو اگر وہ سلامتی کی دعا کرتا ہے آپ کے لیے تو آپ بھی اس کے لیے سلامتی کی دعا کریں ٹھیک ہے اخروی اعتبار سے اس کے لیے نہ صحیح لیکن دنیا میں تو سلامت رہ سکتا ہے دنیا کی دعا اس کے لیے کر سکتے ہیں اگر وہ اچھا آدمی ہے جیسا کہ آگے آئے گا ان شاء اللہ وقت منہا اور دُا قرآن کریم نسا آیت نمبر چھیاسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم کو تہیا اسلامی اعتبار سے کوئی تہیا کہا جائے کوئی گریٹنگس تم کو کی جائے احسا اور دوہا تو جواب میں تم اس سے بہتر تہیا کہو یا کم از کم اتنا ہی لوٹا دو کسی نے تم کو کوئی تہیا کیا گریٹنگز کی تو یا تو تم اتنا اس سے بہتر جواب دو جیسے کوئی آدمی السلام علیکم کہے آپ کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ نے اس سے زائد کہا یہ کیا ہے یہ احسان ہے لیکن آپ کو اس نے کہا السلام علیکم اور آپ نے جواب میں کہیں کہ وعلیکم السلام زیادہ نہیں کہا یہ عدل ہے اللہ تعالیٰ نے عدل و احسان کا حکم دیا ہے احسان زائد ہے اور اس کا اہتمام بھی زائد ہے نفل ہے لیکن عدل واجب ہے اگر آپ اس سے زیادہ بولتے ہیں اچھی بات ہے نہیں بولتے ہیں, کم از کم اتنا جواب آپ کو دینا پڑے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہا اور اردو اس سے بہتر جواب دو یا کم از کم اتنا جواب تو دو ہی تو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی وَأَوْجَبَ الْعَدْلَ پیاری بارت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فضل کو زائد کو مستحب قرار دیا اور اس کی طرف رہنمائی کی اور عدل کو واجب کیا فضل کو مستحب قرار دیا زائد کو لیکن جتنا کہا اس کا جواب اتنا دینا اس کو واجب قرار دیا تو یہاں پر احکام اہل ذمہ میں جلد ایک صفحہ چار سو پچیس پر ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بات اور ان کی ان کے نزدیک یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی غیر مسلم بہت سالوں کو نہیں معلوم ہے اور وہ لوگ سنتے ہیں آپ کے سلام کے جواب کو کیونکہ دو وہ دوسروں کو تو وعلیکم السلام بولتا ہے. میرے کو ہمیشہ وعلیکم بولتا ہے پورا سلام نہیں کرتا سلام کا ورڈ اس کے منہ سے کبھی سنا نہیں میں نے اپنے لیے برا مانتے ہیں وہ لوگ ان کو برا لگتا ہے تو اگر وہ سلام آپ کو کرتا ہے وعلیکم السلام السلام علیکم آپ جواب میں اس کو وہ علیہم السلام کہہ سکتے ہیں اللہ وسلمانی رحم اللہ فرماتے ہیں, ہی لا لا عن الجواب کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود تم کو یہود جب ملاقات تمہاری ہو نصارہ تو تم سلام میں پہل مت کرو تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا ہے وہ پہل ہے جواب سے منع نہیں کیا ہے کہتے ہیں کہ سلام کریں تو جواب سے تھوڑی نہ اردو اور اللہ تعالی کے حکم کے عموم میں بات آتی ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی تحیہ کہا جائے گریٹنگس کہی جائے تو تم یا تو اس سے بہتر جواب دو یا اتنا ہی جواب دو یہ سب السلام میں علامہ نے یہ بات کہی ہے اس تعلق سے سلف سے آثار سراحت کے ساتھ بھی آئے ہیں. ان کو بھی دیکھ لینا مناسب ہے ابو اطمان کہتے ہیں کتب ابو موسا یو سلیم علیہ في کتابی ایک راہب عیسائیوں کا تھا اس کو ابو موسا اشاری ردی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا اور علیہ کی کتاب ہی تو انہوں نے اس میں یعنی جس نے اس نے سلام کیا تھا تو سلام کے جواب میں انہوں نے بھی سلام اس کو بھیجا فکیل کافر اس کا سلام کر رہے ہیں اس کو آپ جبکہ وہ کافر ہیں انہو علی فسلم علی اس نے مجھ کو خط لکھا تھا اس راہب نے تو اس نے مجھ کو سلام کیا تھا فردت علی تو میں نے بھی اس کے سلام کا جواب دیا یعنی ابو مساشری نے نہیں کی تھی سلام کیا لیکن اس نے جب سلام کیا اس عیسائی نے ان کو خط میں تو انہوں نے بھی خط میں اس کو سلام کا جواب علیکم السلام یا سلام بھیجا لوگوں نے پوچھا کہ آپ ایسے کیسا وہ تو وہ کافر ہے اس کو آپ جواب دے رہے سلام کا مجھ کو سلام کیا تو میں نے اس کا جواب دیا معلوم ہے کہ ابو مساشری رضی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی یہ بات معلوم تھی کہ سلام کا جواب دیا جائے گا چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ نصرانی ہو الادب المفرد روایت نمبر 1101 اور یہ حدیث صحیح ہے اسی طرح سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما فرماتے ہیں اور سلامہ یہودی او نسرانی او مجوسی سلام کا جواب دو سلام کا سلام سے جواب دو چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو بے ان اللہ یعنی مجوسی مشرق ہوتا ہے یا ہد انسلانی مجوسی ہوا اور اردو جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم یا تو اس سے بہتر جواب دو یا اتنا ہی جواب لوٹا دو تو یہ بھی الادب المفرد میں ایک ہزار ایک سو سات پر روایت موجود ہے حسن روایت ہے شیخ البانی نے اس کی تحقیق میں حدیث نمبر سات سو چار کے تحت ذکر کی ہے آئس میں کہا گیا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو اس سے بہتر جواب دو یا اتنا ہی یہ نہیں کہا کہ مسلمان سلام کرے یا غیر مسلم بس تم کو سلام کیا جائے تو اس کو مبہم رکھا گیا کہ سلام کرنے والا کون ہے اگر غیر مسلم کے سلام کا جواب نہیں دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا کہ اگر صرف مسلمان تم کو سلام کرے تو جواب دو یا اگر سب لوگ سلام کریں تو صرف مسلمان کو جواب دو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر نہ سلام کرنے والے کی قید بیان کی نہ جواب کس کو دیا جائے اس کی قید بیان کی ہے تو جب اللہ نے اس کو مقید نہیں کیا ہے تو بلا دلیل ہم کو بھی مقید اس کو نہیں کرنا چاہیے تو یہ بات آ, ان احادیث سے روایت سے ثابت ہوتی ہے اسی طرح سے ایک روایت ہے تھوڑا اس میں آپ غور کریں کہ کیا اس کو رحمت کی دعا بھی دے سکتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بعض علماء نے کہا ہے لیکن بعض ممانعت آتی ہے بعد نے کہا کہ بطور استحباب ہے اور یعنی ضروری نہیں ہے مثلا اقبہ ابن عامر الجہنی رضی اللہ طرح کہتے ہیں ان سے روایت ہے ان کے بارے میں روایت ہے انہو مر رب رجل حیعتہو حیعت مسلم فسلم اس میں بہت تاجب کی چیز ہے غور کریں اس پر راوی کہتے ہیں کہ اقبہ ابن عامر صحابی ہیں ان کے پاس یعنی ان کا گزر ایک شخص کے پاس سے ہوا ہائی ات مسلمین اس کی حیت اس کا یعنی چال ڈھال یا اس کا ظاہر ہم کہیں اس کی حیثت ایک مسلمان کی طرح تھی یعنی اس کو دیکھنے سے ایسا لگتا تھا گویا کہ مسلمان ہے اسے ایک چیز سوچنے کی ہے اس زمانوں میں اس زمانے میں مسلمانوں کی اپنی ایک حیت ہوا کرتی تھی جس کو دیکھ کے پہچانا جائے کہ مسلمان ہے آج معاملہ بلاکس ہو گیا ہے مسلمان کی حیت غیر مسلموں کی طرح ہو گئی ہے یہ بھی سوچنے کی چیز ہے کہا کہ انََر رب رجولن اتو ہے تو مسلم وہ مسلمان کی طرح دکھائی دے رہا تھا بظاہر انہوں نے اس کو سلام کیا مسلمان سمجھ کے فرد علیہ و علیہ کا و یعنی اس وبرکات نے سلام کیا فرد علیہ انہوں نے جواب دیا اس کو صحابی نے جواب دیا اس آدمی سلام کیا فرد و علیہ کا و اللہ وبرکات تم پر بھی سلام ہو اور اللہ کے رحمت ہو اور اس کی برکت ہو فقال اللہ غلامی غلام نوجوان نے کہا ان کے ساتھ جو تھا کرسچن ہے وہ نسرانی ہے فقا فرا کا حضرت اقبا نے عامر اللہ عنہ گئے اس کے پاس ڈونڈا اس کو اور اس سے ملاقات کی فکال ان رحمت اللہ و برقاطہ کہا کہ دیکھو اللہ کے رحمان اور اس کی برکت جو ہے ایمان والوں کے لیے خاص ہے لیکن, اطال اللہ حیاتک و اکفر مالک و ولدک لیکن ٹھیک ہے تم کو دوسری دعا دیتا ہوں کیا اللہ تعالیٰ تمہاری زندگی بڑھائے تمہارا مال بڑھائے تمہاری اولاد بڑھائے الادب المفرد حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو بارہ اور یہ روایت حسن درجے کی ہے اس سے کئی باتیں معلوم ہوئیں اس سے ایک بات وہی جیسے میں نے ذکر کی کہ وہاں اس زمانے میں غیر مسلم بھی اسلامی معاشرے میں رہ کر مسلمانوں کے طور طریقوں کو اپناتے تھے جس سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید ہی مسلمان تو اس آدمی نے ان کو سلام کیا انہوں نے جواب میں صرف سلام اتنا ہی نہیں بلکہ جواب میں کیا رحمت اور برکت کی بھی دعا دی ہے لیکن بعد میں معلوم پڑا مسلمان نہیں تو جا کے ملاقات کی کہا دیکھ رحمت اور برکت جو ہے نا یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے لیکن تیرے لیے دوسری دعا دیتا ہوں کیا تیرے لیے اللہ تری زندگی بڑا ہے تیرا مال بڑا ہے تیرے اولاد ہے بھی بات معلوم ہوتی ہے اولاً تو یہ کہ رحمت و برکت کا اختصاص مسلمان کے لیے ہے. لیکن دنیا اعتبار سے اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے جیسا کہ انہوں نے کی. کیونکہ اچھا آدمی سلام کیا اس نے مسلمان کو دیکھ کے لانت کی دعا نہیں کیا نظر انداز بھی نہیں کیا سلام کیا اچھا ہی آدمی ہوگا تو انہوں نے اس کو دعا دی دنیا اعتبار سے آخرت کی نہیں اللہ مغفرت کرے جنت میں ڈال دے نہیں کیونکہ اس کے لیے ایمان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے ایک مسلمان بھی مرتد ہو جائے تو اس کے لیے بھی دعا نہیں کر سکتے چاہے وہ رشتہ دار ہو تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہوا تو اس کے لیے لیکن دنیا بھی دعا کی کیا کہا تیری زندگی بڑھا دے جیسے آپ کسی غیر مسلم کے پاس جائیں اور بیمار ہے اور اچھا انسان ہے مسلمانوں کے لیے اچھا ہے کام آتا ہے ہمدرد ہے مسلمانوں کا آپ اس کے لیے دنیا کی دعا کر سکتے آپ اس کے لیے شفا کی دعا کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو بیماری سے نجات دے دے اللہ تمہاری عمر بڑھا دے اللہ تم کو صحت دے تندرستی دے غیر مسلم کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں بشتے کہ وہ آدمی اچھا انسان ہو تو یہ جو ہے اللہ کن اطال اللہ حیاتک و اکثر مال اک ولاد کہ تیری تیرا مال ہے اللہ تری تجھے خوب اولاد دے تو اس زمانے میں اولاد کا ہونا قوت مانا جاتا تھا آج جو ہے لوگ ہم دو ہمارے دو پر آ گئے ہیں تو یہ جو چیز ہے اس سے حدیث پہ یہ بات معلوم ہے تو پہلی چیز ہم نے سمجھی حدیث میں کہ سلام یہود انسارا اور مشرقین کو شروعات نہیں کریں گے لیکن اگر وہ پورا سلام کرتے ہیں تو ان کو وہ علیہ السلام جواب میں کہہ سکتے ہیں اگر وہ بدوا کی طرح کچھ کہیں تو وہ اس کو کہیں گے چاہے وہ یہودی ہو یا کوئی اور ہو پھر دوسری بات جو حدیث میں آئی ہوئے ہے کہ وہ ادا لقی اگر وہ تمہیں راستے میں ملیں فی تریقن فرو تو انہیں راستے کی راستے میں یعنی آ, تنگی کی طرف تم مجبور کر اس کے معنی کیا ہے سلانی رحم اللہ فرماتے ودیفی اشتارکوسلم تریق فیون فن خلطمین فلاحم کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب راستہ تنگ ہو مان لیجیے راستہ ہے اور چار پانچ مسلمان جا رہے ہیں ساتھ میں اب سامنے سے یہود آ رہے ہیں یا نسارا آ رہے ہیں تو اب کیا کیا جائے مسلمان ہٹ کے ان کو راستہ دیں نہیں بلکہ کیا کریں ان کو وہاں سے جانے کے لیے مجبور کریں جہاں خالی ہے یہ نہیں کہ ان کے لیے بازو ہو جائے ان کو خ... یعنی تنگی کی طرف مجبور کریں تو مسلمانوں کے لیے کیا ہو کہ ادشتر کو ہم اور مسلم تریق فی فیقمسلم جو راستہ وسیع ہے مسلمان کے لیے ہوگا وہ تنگی میں سے نکل جائے ان کے لیے جگہ نہ بنا یہ اسلامی غیرت کے نتیجے میں ہے فن خلط فریق وسلمین فلاح حرج علیہ لیکن اگر یعنی مسلمان نہیں راستے پر تو ان کے لیے راستے کے درمیان سے چلنے میں کوئی حرج نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ نہیں کہ ان کے لیے راستہ ہی بند کر دو یہ نہیں ہے بلکہ وہ گزریں، لیکن آمنا سامنا اگر ہو تو مسلمان ان کے لیے ذلت سے الگ نہ ہو سائیڈ نہ ہو بلکہ مسلمان اپنے راستے پر چلتے رہیں وہ بازو سے نکلیں گے لیکن اگر کوئی راستے پر نہیں ہے تو یہ نہیں کہا جائے کہ چلو کونے میں سے چلو وہاں پہ دیوار سے چپک کے چلو نہیں ایسا نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ راستے پر چل سکتے ہیں شیخ حسمی نے یہ بھی کہا کہ اسلامی حکومت میں یہود راستوں پر گھوم پھر سکتے ہیں ان کے لیے کوئی منع نہیں ہے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بھی یہ بھی شیخ حسین نے بات کہی ہے کہ ایسا نہ کیا جائے کہ ان کو کونے میں دھکیل دیں کہ وہ پلپے سے نیچے گر جائے یا کسی تنگی میں چلا جائے یا کھائی میں چلا جائے اس طرح کی چیز بھی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے غرر نہیں ہونا چاہیے مسلمان کسی ضمی کو کسی غیر مسلم کو ذرر نہیں پہنچا سکتا ہے اللہ یہ کہ شرعی اعتبار سے ایسے حالات پیدا ہوں جنگ کے حالات ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو ایسا نہیں کر سکتے ہیں کسی کے لیے مجبوری پیدا نہیں کر سکتے لیکن یہ اسلامی غیرت اور اسلامی حمیت کا تقاضا ہے کہ ایسا کیا جائے ہے ہے لیکن کیا ان سے عذور کے اوپر ظلم کیا جائے گا نہیں ان کے اوپر احسان چھوڑ دیں نہیں ان کے ساتھ انصاف چھوڑ دیں گے نہیں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورہ الممتحنہ آیت نمبر آٹھ میں اس کو یاد رکھیں آیت اور حرارہ کو یاد بھی ہونا چاہیے ضرورت کام آتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا ينحاكم الله عن الذین لم يقاتلوكم فی الدین ولم يخرجوكم من دیاركم ان۔ تبروح متخت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم کو منع نہیں کرتا ہے ان لوگوں کے معاملے میں جنہوں نے تم سے جنگ نہیں کی تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں کیا تمہیں تمہارا گھر بے گھر نہیں کیا تم کو اللہ ان کے بارے میں تم کو منع نہیں کرتا ہے ان تبروحمت کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو ان اللہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر آٹھ تو اللہ نے یہ بتایا کہ جن لوگوں کے بارے میں سختی ہے یہ سارے غیر مسلم نہیں ہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ساتھ جنگ کریں یا جنہوں نے مسلمانوں کو ان کے اپنے گھروں سے بے گھر کر دیا بتائیے کون برداشت کرے گا اس کو کوئی حکومت گورنمنٹ بولتی ہے ایسا نہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے نہیں جنہوں نے جنگ نہیں کیا ان کے ساتھ بھی سختی ہے کیونکہ وہ ہمارے ملک کے نہیں ہیں ایسا ہوتا ہے اپنے ملک کی غیرت ہوتی ہے ایک لوگوں میں تو اب دین کے لیے نہیں ہوگی دین کے لیے بھی ہوگی لیکن اس کے باوجود اللہ نے کیا فرمایا جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی تمہیں گھروں سے باہر نہیں کہا اللہ منع نہیں کرتا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو انصاف کرو یہ بھی نکاح صرف انصاف کر اچھا سلوک نہیں کر سکتے انصاف بھی کرو اچھا سلوک بھی کرو انصاف تو لازم ہے اور اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں کو مخصطین کو پسند کرتا ہے تو یہ باتیں بھی ذہن میں رکھیں یہ ضروری کیونکہ موجودہ حالات میں کسی بات کا غلط استعمال بھی کوئی کر سکتا کہ دیکھو حدیث میں ایسا آیا ہے یا تو پھر بہت سارے جو سیکولر مائنڈ کے لوگ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو ان کا اپنا سیکولرزم ہوتا ہے پرسنل وہ حدیثوں کا انکار کر دیتے دیکھو حدیث میں ایسی بات ہے. ہم نہیں مانتے ایسی حدیث کو ایسا نہیں ہے بلکہ ہر چیز کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے اس کو وہاں نافذ کیا جائے گا ہر چیز عام نہیں ہوتی ہے بہرحال آگے بڑھتے ہیں حدیث نمبر دس اس حدیث میں چھینک کے آداب بیان کیے گئے کیونکہ یہ آداب کی کتاب ہے متفرق کچھ بھی ادب آ سکتا ہے سلام کا تھا اب سلام کے بعد اب چھینک کے تعلق سے کہ یعنی ایک ایسی چیز ہے جو معاشرے میں لوگ چھینکتے ہیں تو اسلام میں اس کا ادب کیا ہے اس تعلق سے ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے حدیث ہے. یہ حدیث نمبر باب الادب میں حدیث نمبر 10 ہے۔ وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عطس احدكم فليقل الحمد لله وليقل له اخوه يرحمك الله فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم اخرجه البخاري اب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی چھینکے تو وہ کہے الحمد ہم لوگ کیا کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ ایکسکیوز جب آدمی چھینکے تو کیا کہے الحمد بہت شرماتا لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے چھینکتے کیا کہے گا ایکسکیوز آپ پہلے الحمدللہ کہیں آپ اس کے بعد ایکسکیوز میں بولتے نہیں بولتے آپ کی چوائس ہے آپ کو کوئی قتل نہیں کرے گا نہ آپ گناگار ہوں گے لیکن جب چھینکے آدمی تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کیا کہیں الحمد للہ ولیق اللہ اخومک اللہ اس کا بھائی جو اس کے پاس دائیں بائیں کہیں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جس نے سنا اس نے الحمد کہا وہ کیا کہیں یرحمک اللہ الحمد للہ کے مانا کیا ہے ساری حمد اللہ کے لیے ہے تاریف اللہ ہی کے لیے ہے یرحمک اللہ کے کی کیا معنی ہے بعض لوگ یا رحم اللہ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں اس کو پڑھنا سیکھیں ہم لوگ یا رحم اللہ نہیں وہ کسی کو ندا نہیں لگا رہے ہیں بلکہ وہ کیا کہہ رہا یرحم اللہ اللہ تجھ پر یرحم اللہ کا تیرے لیے وہ اللہ تجھ پر رحم کرے فعد فلیق الدی کم اللہ, اللہ بالکم. جب وہ اللہ کلّہ کہے چھینکنے والے کو تو چھینکنے والا بھی اس کو جواب میں دعا دے کیا کہے یہی کم اللہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دیں وہ یوسب اور تمہارے حال کو درست فرمائے اللہ تمہاری رہنمائی تم کو اپنی رہنمائی سے نوازے کوئی آدمی ناراض نہ ہوں میں ہدایت پہ نہیں اس کا مطلب ہدایت پہ نہیں پھر فاتح میں کیوں پڑتا ہے ایک دن المستقیم اور ایک بار ہدایت مل گئی کافی ہو گیا آگے گائیڈنس کی ضرورت نہیں آدمی دیکھے دنیا میں بھی آدمی میپ دیکھتا مل گیا بس ختم کرتا ہے پہ پہنچنے تک جی چالو رکھتا ہے نقشہ معلوم ہے سب کچھ ہے پھر بھی چلا رہا ہے یہ تک چلتا اس کو دنیا میں ایسا ہے دنیاوی چیزوں میں ایسا ہے گمراہی کی دنیا میں کتنا ضروری ہے کہ انسان کو ہر ہر قدم پر اللہ کی ہدایت ملتی رہے اور ہر ہر قدم پر اللہ کی رہنمائی کا انسان محتاج اپنے آپ کو مانے اور اس کے لیے کوئی دعا کیا تو کتنی اچھی دعائیں اللہ ہر آن تمہاری رہنمائی کرتا رہے یادیقم اللہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ہدایت اور اپنی رہنمائی سے نوازیں وہ یوسل اور تمہارے حال کو درست فرمائے و باطن دینی اعتبار سے دنیوی اعتبار سے ہر اعتبار سے تو اللہ تمہاری رہنمائی کریں اور تمہیں تمہارے حال کو درست فرمائے اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا اس سے معلوم ہوتا ہے اسلامی معاشرہ کتنا پاک اور کتنا پیارا ہے کہ جس میں ایک آدمی چھ کا بس معمولی چیز ہے اب ایکسکیوزمی میں کیا ہے کوئی ایکسکیوز میں کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں اوکے کیا کہیں گے اب ہو گیا ختم اسلامی معاشرے میں کیسا ہے الحمد للہ تعریف تو اللہ ہی کے لیے یعنی آدمی کو اچھے حالات ہوں برے حالات ہوں مسلمان اللہ کی حمد کرتا ہے اب وہ بدس میں بیٹھا ہوا ہے کسی نے سنا الحمد للہ اللہ تم فرحم فرمائے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہے یعنی اسلامی معاشرے میں ایک مسلمان دوسروں کے لیے رحمت کا طلبگار ہوتا ہے جب اس نے اس کے لیے رحم کی رحمت کی دعا کی تو اس نے بھی سوچا اس نے جب دعا کی تو میں بھی جواب دے دیتا ہوں کیونکہ میں نے الحمد اس کے لیے نہیں کہا تھا کوئی دعا نہیں تھی جب اس نے دعا دی تو میں بھی جواب میں دعا دیتا ہوں اس نے کیا دعا دی وی اس اقبالک ہو اللہ تم کو رہنمائی عطا فرمائے اور تمہارے حال کو درست فرمائے تو یہ اسلامی معاشرہ ہے جس میں ایک دوسرے کے لیے مسلمان دعا کرتے ہیں اور خیر خواہ ہوتے ہیں اور یہ بھی یعنی اقوت کے حقوق میں سے ہے کہ خیر خواہی کی جائے جیسا پہلی حدیث میں ہم نے دیکھا تھا اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العطاث اس میں حمد کیوں کر رہے اللہ کی حدیث میں ہے ان اللہ یحب العطاث وہ یک رہ بخاری کی حدیث ہے امام البخاری نے الدب میں اس کو روایت کیا کتاب العدب میں حدیث نمبر 6223 فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھینک کو پسند کرتا ہے اور جمائی کو ناپسند کرتا ہے چھینک سب کو معلوم جمائی کے آدمی سستا جاتا ہے بور ہو جاتا ہے اور بہت سارے لوگ تو دینی مجالس میں ایسے ہو جاتے ہیں تو آدمی کیا کرتا ہے جمائی لیتا منہ کھول کے ہاں کرتا ہے تو یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے اللہ کو پسند نہیں ہے لیکن کوئی آدمی کہہ سکتا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے تو مطلب چیزیں آئی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطاس وین اللہ و تسا ابو مین چھینک جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے طرف سے کے معنیٰ میں ہم دیکھیں گے اب اور جمائی جو وہ شیطان کے اثر سے ہے. یعنی امام ترمیدی نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث جامع صغیر حدیث نمبر چار ہزار ایک سو تیس حدیث حسن ہے شیخ عبدالرحمان مبارک پوری رحم اللہ فرماتے ہیں آ, توفت ال میں جو ترمیزی کی شرح ہے بہت عمدہ کتاب ہے کہتے ہیں کہ لِأَنَّ يَنشَعُ عَنْهُ النشَاطُ فَلِذَلِكَ إِلَى اللَّهِ. کہتے ہیں کہ چھینک جو ہے اس سے انسان کو فریش محسوس ہوتا ہے عبادت کے لیے خاص طور سے اور اسی لیے کہا گیا کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے وہ تفا ابوین من, مِن, مِن, مِن, مِن المتلا اور جو جمائی ہوتی ہے وہ آدمی کے پیٹ بھرنے اور سے پیدا ہوتی ہیں فیوریت القسلہ فدیف علی شیتان اور اس کے نتیجے میں انسان ایک دم سستا جاتا ہے اسی لیے اس کی نسبت شیتان کی طرف کر دی گئی یعنی yani اس طرح سے ایک دم انسان کے اندر ہو اکتا انسان کے اندر ہو یہ اچھی بات نہیں ہے خصوصاً عبادت کے معاملے میں ہو یا تینی مجالس کے اندر ہو یہ اچھی بات نہیں ہے تو یہ شیطان کے اثر سے یہ نہیں کہ انسان وہ شیطان پیدا کرتا ہے شیطان کسی چیز کا خالق نہیں ہے اللہ تعالی نے انسان کا مزاج بنا ہے لیکن شیطان کے اثر سے وہ ہوتا ہے اور یہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے کہ نعمت خیر ہے اس لیے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی کیونکہ اللہ کی طرف خیر کی نسبت کی جاتی ہے شر کی نہیں اللہ کی طرف خوبیوں کی نسبت کی جاتی ہے اوب کی نہیں تو یہ نسبت جو ہے اشر علیہ سی خریش میں بھی آیا کہ شر کی نسبت تج سے نہیں شر کا تج سے کوئی تعلق نہیں ہے تج سے کوئی نسبت شر کی نہیں ہے تو یہاں پر اس سے معلوم اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور شیطان کے اثر سے کیا ہوتی ہے جمائی یہاں یہ ضمن ایک بات بیان کرنا چاہتا ہوں بعض لوگ جمائی جب لیتے ہیں تو جب جانتے ہیں کہ شیطان کے اثر سے کہتے ہیں اعدب باللہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے جمائی پر اودب باللہ کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ آپ کا اجتہاد ہے اگر یہ ہوتا تو نبی صلی اللہ اور وسلم سکھاتے کہ چھینک آئے تو ایسا کہو جمائے تو ایسا کہو لیکن آپ نے ایسا کہیں سکھایا نہیں ہے لہٰذا اپنی طرف سے کوئی ذکر نہیں کرنا چاہیے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے حدیث میں الحمد کا لفظ آیا ہے لیکن دیکھیے اور بھی احادیث ہیں جن میں اور بھی سیگ اس میں آئے ہیں جیسے یہ ہی رحم اللہ ہے یہ ہدیک ملس بالکل اس کے علاوہ بھی آیا ہے جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احدكم الحمد حال جب تم میں سے کوئی چھینک ہے تو اسے چاہیے کہ وہ یوں کہ یعنی حمد کی یہاں پر مزید وضاحت ہے کہ ہر حال میں تعریف اللہ کی ہے چاہے میں صحت مند رہوں یا بیمار چاہے میں خوش رہوں یا غمگین چاہے فخر و فاقہ ہو یا مالداری ہر حال میں اللہ تعریف کے لائق ہے کیوں اس لیے کہ اللہ مجھے بیمار کرے تو بھی اللہ اچھا ہے اور اگر اللہ مجھے صحت دے تبھی بھی اللہ اچھا ہے یہ نہیں کہ بیمار کیا تو اچھا نہیں اور صحت دیا تو اچھا ہے مالداری ہو فقرفاقہ ہو اللہ اچھا ہی ہے. اللہ کا فیصلہ بھی اچھا ہے تو تعریف اللہ کے لیے اللہ کے کسی کام میں کسی فیصلے میں عیب اور برائی نہیں تعریف ہی تعریف ہے اللہ کے لیے الحمد للہ اللہ کل ولیق اللہ اور اس کے اطراف جو ہیں وہ یوں کہیں يرحمك اللہ اللہ تم پر رحم فرمائے اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اطراف والوں کو بھی حکم دیا گیا ہے ولیقل انہیں چاہیے کہ وہ کہیں جو آس پاس ہیں یرحمک ولیقل ہوا لیمن ہو اور وہ اپنے آس پاس والوں سے کہیں یا حدی کو اللہ ہوسب اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہیں تمہارے حال کو درست کرے امام احمد ترمدی نصیب اور اسی طرح سے امام حاکم نے اس کو روایت کیا ہے ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ سے اور ابن ماجہ حاکم اور بحقین شعب ال میں علی ردی اللہ تعالیٰ سے اس کو روایت کیا ہے سید جامع صغیر 687 حدیث صحیح ہے ایک اور حدیث ہے فرماتے ہیں عطس کو جب تم میں سے کوئی چھینکے وہ یوں کہ الحمد رب یہ بھی مسنون ہے کوئی کہے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے سنت زندہ ہو الگ الگ اقوال زندہ ہو الگ الگ اذکار زندہ ہو تنویر سے یعنی انسان میں انشراح پیدا ہوتا ہے ایک ہی چیز کی بجائے کئی چیزیں حدیثوں میں آتی ہیں اس سے مقصود یہی ہوتا ہے کہ مختلف الفاظ کے ذریعے سے انسان کو نشاد باقی رہے اعمال میں اسی لیے وطر کئی ہیں اسی لیے دعائیں کئی ہیں سونے جاگنے کی اس لیے کہ الگ الگ ہونے سے کیا ہوتا ہے آدمی اگتا نہیں ہے ادا کا سادو کو فلیق رب العالمین جب کوئی تم اسے چھینکے تو کہیں تمام تعریف اللہ کے لیے جو سارے عالمین رب ہے ولیَ اللہ یرحمک اللہ اس کے لیے جب ایسا کہیں تو دوسرے لوگ اس سے کہیں اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائیں ولیَ الح یغیر لنا وکم اور جو لوگ اس سے یرحمک اللہ کہیں یہ ان کے لیے چھینکنے والا کہے یغفر اللہ وُم اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائیں ہماری بھی اور تمہاری بھی ہم زیادہ محتاج اس لیے پہلے ہم ہم سے زیادہ گناگار اس لیے پہلے ہم یا اللہ لنا و کم اللہ تعالی ہماری بھی مغفرت فرمایا اور تمہاری بھی تو یہاں پر واحد کے لیے جمع کا سگا استعمال ہو سکتا ہے اس کی دلیل بھی کوئی لے سکتا ہے یا اللہ اللہ و والم ہماری اور تمہاری اللہ تعالی مغفرت فرمائے یہ جمع تعظیم ہوتا ہے جو فرد کے لیے بھی آتا ہے تو امام طورانی نے اس کو روایت کیا ہے الکبیر میں امام حاکم نے اور اسی طرح سے امام البحقی نے شعب الایمان میں ابن مسحد سے روایت کیا ہے اور اسی طرح سے مسد احمد اور اسی طرح سے اسحاب السنن نے ابو داودی نس نے ابن نہیں اور حاکم نے اور امام البحقی نے شعب الایمان میں سالم ابن عبید الشج سے روایت کیا ہے سیر جامع صغیر حدیث نمبر چھ سو حدیث صحیح ہے تو یہ بھی مختلف سیگے الگ الگ الفاظ حدیث میں اس تعلق سے آئے ہیں چھ کی شروعات کہاں سے ہوئی آدم علیہ السلام سے ہوئی اور یہ جو ذکر ہے یا یہ جو دعا ہے اس کی شروعات بھی وہیں سے ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا نہ فقا فی آدم عطسہ مختلف روایت الفاظ کے فرق کے ساتھ آئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام میں روح پھونکی اور وہ روح فبل اگر روح جب وہ روح ان کے سر تک پہنچی آتا وہ چھینکے ہے آدم علیہ السلام چھینکے فقال الحمد للہ رب العالمین آدم علیہ السلام نے اس وقت میں کہا الحمد للہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کی بھی ہے جو سارے عالمین کا رب ہے دیکھیے وہاں سے شروعات ہے یہ یہ یعنی ان کی زبان سے نکلنے والا پہلا کلمہ بھی گویا کہ یہی ہے فقال اللہ تبارک و اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ رحم اللہ اللہ تم پہ رہ فرمایا خود اللہ نے فرمایا اللہ تم پہ رحم فرمائے تو آ, یہ شاہی انداز ہے بولنے کا کہ بادشاہ کی طرف سے تم کو امان ہے وہ خود ہی بادشاہ ہے وہ ایسا بول سکتا ہے تو یہ رحم اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ تم فر... اللہ تم پر رہیں فرمائے اس حدیث کو امام ہبن حبان اور حاکم نے روایت کیا ہے اور میں شیخ ال نے دو ہزار ایک سو انسٹھ پر اس کو صحیح کہا ہے اور بھی اس کی ہیں جو حاکم اور حاکم میں آئی ہیں تش... تشمیت ال... اس تشمی تشمی تس کہتے ہیں یعنی جب ایک چھینکنے والا الحمد للہ کہیں تو اس کے جواب میں یرحمک کہا جائے یہ واجب ہے اور ہر ایک پر لازم ہے مجلس میں دست لوگ بھی اگر بیٹھے ہیں جیسا ہم نے پہلے درست میں دیکھا تھا یہ ہر ایک پر لازم ہے انسی میں لیکن اس کی شرط ہے شرط کیا ہے اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے انسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عطا سا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی مجلس میں دو آدمی چھینکے فشمت احداہما ولم یشمت الاخا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے ایک کو تو کہا یرحمک اللہ لیکن دوسرے کو نہیں کہا ایک ہی کو کہا فقال الدی فقال اللہ آتاس تو شمت نہیں جس آدمی کو آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا اس آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول فلاں آدمی چھینکا آپ نے اس کو یرحمک اللہ کہا میں بھی تو چھینکا نا آپ مجھ کو نہیں بولے رحمت اللہ نبی وسلم کی دعا کتنی بڑی چیز ہے آپ رحمت کی دعا کریں کہ اللہ کے رسوم میرے لیے آپ دعا نہیں کیے حمد اللہ وہ آپ نے کہا وہ جو جس نے چھینکا تھا اس نے اللہ کی حمد کی چھینکنے کے بعد اس نے الحمد کہا تم نے الحمد نہیں کہا میں نے بھی جواب نہیں دیا تمہارا اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے بخاری کتاب العدب حدیث نمبر چھ دو سو پچیس اور صحیح مسلم کتاب الزدور رقائق میں دو ہزار نو سو اکیانوے پر امام مسلم نے اس کو روایت کیا اس سے یہ ادب معلوم ہوتا ہے کہ مجلس میں اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے اور الحمد للہ کہتا ہے تو اس کا جواب اس کے جواب میں رحمت اللہ کہا جائے گا واجب ہے لیکن اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے اور الحمد للہ نہیں کہتا ہے تو اس کو یہ رحمت اللہ نہیں کہا جائے گا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ رحمت اللہ ہونے کے باوجود آپ نے رحمت کی دعا نہیں کی اس کے لیے اس آدمی کے لیے اس صاحب کے لیے معلوم یہ ہو اور آپ نے وجہ بھی بتائی اس کی تو معلوم ہے کہ اٹل اصول ہے اس کو فالو کیا جائے گا نہیں نئی جانے دو آپ نہیں کریں گے واقعی اصول نبی صلی اللہ علیہ کہ کیونکہ اس کو بھی تمبی ہو اس کو بھی تعلیم ہو کہ وہ اللہ کی حمد نہیں کر رہا اور آپ اس کے لیے رحمت کی دعا کریں اس کو بھی چاہیے کیوں کرتا تو یہاں پر ایک اور حدیث ہے جو میں سمجھتا ہوں آج کے درس کی شاید آخری حدیث ہو, وقت ہو گیا ہے جس میں حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دیا ہے آپ نے فرمایا اِذَا عَتَسَ أَحَدُكُمْ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتُوهُ فَإِلَّمْ يَحْمَدِ اللَّهَ فَلَا تُشَمِّتُوهُ امام مسلم نے الزہد والرقائق میں اس کو روایت کیا ہے حدیث نمبر دوہزار آ, ابو بردا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا جب اداس تم میں سے کوئی شخص چھینکے فحمد اللہ اور اللہ کی حمد کرے فمتوح اس کے لیے تشمیت کرو یعنی اس کے لیے یرحمک اللہ کہو فعلمد اللہ اگر وہ اللہ کی حمد نہیں کرتا ہے فلا تو شمت اس کو تشمیت مت کرو یعنی یرحمک اللہ مت کہو تو حکم بھی آپ نے دیا منع بھی آپ نے کیا تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہیں ان دونوں کا حکم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور اس کا اہتمام ہم کو کرنا چاہیے تو میں چاہتا تھا کہ اس کی آخری حدیث بھی گیارہویں بیان ہو لیکن اس کی بہت بحث لمبی اس میں ہے کہ کھڑے رہ کے کھڑے ہو کر پانی پی سکتے کہ نہیں پی سکتے اس میں کافی یعنی خلاف اور اس میں ضمنی باتیں ہیں انشاءاللہ اللہ اس کو ہم اگلے ہی درس میں دیکھیں گے تفصیل کے ساتھ اور میں سمجھتا ہوں کے لیے اتنا کافی ہے اللہ رب العالمین قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائیں اور اس علم کا صحیح فہم اور اس کا صحیح عمل دوام کے ساتھ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیں اقول حضا استقراللہ حلی ورکو تضاقو اللہ خیل تضا اللہ رب العالمین شیخ محترم کو بہترین بدلاتہ فرمائے ماشاءاللہ الحمدللہ آ اہل کتاب یہ مشعہ سے سلام کا جو مسئلہ ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھا ہے اور سیکھا الحمدللہ سارے ہمارے مشاہدین نے سارے مطابعین نے کہ بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑے آسان لفظوں میں شیخ نے ہم بتا دیا ہے کہ اہل کتاب سے سلام کا معاملہ کیا ہے عام طور سے مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی صورت میں ان کے سلام کا جواب علیکم السلام نہیں دینا چاہیے آج یہ بات واضح طور پر آپ سب لوگوں کو معلوم ہو گئی کہ جب وہ السلام علیکم کہیں تب نہیں کہا جائے گا لیکن جب وہ السلام علیکم کہیں تو چاہیے. ہم اس کا جواب وعلیکم السلام دے سکتے ہیں دینا چاہیے کیونکہ اسلام ہمیں عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے جی اور یہاں سلامتی سمراج جہنم سے حفاظت نہیں ہوگی بلکہ یہاں دنیا میں سلامتی اولاد کی سلامتی صحت کی سلامتی رزق وغیرہ یہ دنیاوی چیزیں مراد ہوں گی لہذا غیر مسلم اگر سلام کرے تو ہمیں بھی وعلیکم السلام کہنا چاہیے اور اسلام ہمیں حسنِ اس اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیشانے کی تعلیم دیتا ہے اور جو بہت سارے لوگ اس حدیث کا معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمیں غلط چیزوں کی تعلیم دیتا ہے نازب اللہ یا ہم غیر مسلموں کے ساتھ کیسے کہیں اس حدیث کا اظہار اور بیان کیسے کریں یہ بھی شیخ نے بڑی آسان لفظوں بتا دیا کہ بھائی یہ مسلمانوں کا حق ہے اسلام جو ماننے والے ان کا یہ حق ہے تو بڑے ہی اچھے انداز میں ساری باتیں شیخ نے فرمائی ہیں اللہ ربامن سماج دعا کہ اللہ تعالیٰ شیخ کی مزیدہ دعویٰ فرمائے اور جو کچھ ہم سنیں اللہ تعالیٰ اس کو عمل کرنے کی توبی بہت شامل ان اللہ اگلے ہفتے پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور حدیثوں کی شرح ان شاء اللہ شیخ ہمارے سامنے اللہ علیکم اللہ وبرکاتہ